شہید ڈاٹ کام خالب ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ جی دعوی توحید کا تیسری بار ذکر ہے دعو توحید کا تیسری ذکر اور ثمرہ دلیل جو دلیل پہلے بیان کی تھی اس کا ثمرہ اور فرمایا اللہ نے نام بناؤ تم بابود دو اس کے نیچے لکھو تعدد کی نفی مراد ہے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 دو کی بجائے وہ جائز ہو جائے گا نہیں. انما ہوا علا ہوا ہے سوائے اس کے نہیں معبود ایک ہے اس خاص مجھ سے ڈرو والا ما فسلم آباد اس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں اور واسطے اس کے ہے اطاعت دائمی یہاں دین کا منع کرو اطاعت واسط بان کا منع دائمی اللہ کے لیے ہے تعداد اگر اللہ تعالی سے نہیں ڈرو گے تو کیا پاس غیر اللہ سے ڈرو گے خدا سے ڈرو مالک وہی ہے وہ مابکم من نعمتن امتنان باری تعالیٰ اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں اور اس کے ذمن میں زجر بھی ہے امتنان جو کچھ ساتھ تمہارے کوئی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے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 اپنے رب کے ساتھ شریر ٹھہراتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہمارے پیر ہیں انہوں نے تکلیف دور کی ہے جیسے پہلے پڑھتے آئے ہیں یہ لام کے کی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ شکری کرتے ہیں اس نے کی کہ دی ہم نے ان کو شر کر کے نہ شکری کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں چلو چند روزہ بہار ہے ایش اٹھا لو دنیا کے اندر شرک کر کے فتمت مزے اٹھا لو ان قریب جان لو گے مرتے ہی عذاب آ جائے گا تم پہ بھائی یج یہ جی زجر ہے اور اس میں شرک فیلی کی تردید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو رزق دیا ہے اپنے رزق میں سے غیروں کا حصہ نکالتے ہیں مابودہ باطلہ کا ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں شرک ہے نا غیر اللہ کی نظر دینی ہے تردید شرک کے لیے اور مقرر کرتے ہیں لیما واسطے ان مابودہ باطلہ بات کے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 کہتے ہیں یہ ہمارے پیر کی نیاز ہے اللہ قسم اللہ کی البتہ ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز سے کہ تم کرتے افطرا یہ شرک افطرا ہے نا برکان ہے خدا کے شریک بنا لیے ویا چلو نلی اللہ بنا یہ ابھی شرک پیلی کی تردید تھی نا اب شرک اعتقادی کی تردید ہے شرک پیلی کے بعد شرک اعتقادی کی اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں حالانکہ اللہ پاک ہے والا ہوں ما یشتہ اور اپنے لیے تجویز کرتے ہیں چہتی چیز مایشت کا من ہے چہتی چیز وہ چہتی چیز کیا ہے بیٹے عام طور آدمی بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ میرے بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں نہ ہوں وحدہ بش رہا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 خوشخبری دیا گیا ساتھ چاہتا پھرتا ہے کہ کوئی آدمی آگے میل نہ جائے میل جاتا کہتا تیرے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے منہ کر لیتا یا منہ پھیر لیتا چپتا ہے لوگ ان سے کیونکہ آر نہ دے کہ اس کے گھر ہوئے بیٹی پیدا ہوئی بیٹا نہ ہوا چھپتا پھرتا ہے قوم سے بہ جا آر اس کے خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے ایم سے کو اس سے پہلے مترددن انما ہے اب پھر متردد ہوتا ہے یا تو بیٹی کو گھر رکھے اور ذلت کے ساتھ اس کے ساتھ ضلع لوگ تانا دیں گے نا او بیٹی پیدا ہوئی یا پھر گاڑ دے اس کو کیا کرے ایک قبر کھود کے گاڑ دے زندہ درگور کرتے تھے نا مترج ہوتا ہے کہ آیا رو کر کے اس کو اوپر ذلت کے یا گاڑ دے اس کمیٹی کے اندر زندہ در گور کرتے تھے خبردار برا فیصلہ کرتے ہیں حادشے پہ لکھ لو یہ زندہ در گور جو کرتے تھے بیٹیوں کو مکے والے نہیں کرتے تھے قرائشی یہ تین قبیلے تھے مضر حزا تمیم ان تین کا نام لکھو یہ قبیلے نہیں تھے مزار زواد کے مزار آ اور تمی مزار خزا تمی یہ تین قبیلے کرتے تھے کام للہ یو مینو واسطے ان لوگوں کے جو نئی ایمان لات آخرت کے حالت ہے بری دنیا میں بھی اور آخرت کے اور واسطے اللہ تعالی کے شان ہے بلند اب بلند شان والے کے ساتھ شرک شریک کہراتے ہیں اور وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں لاؤ جا فض اللہ الناس امہال مجرمین اب ہے بھی امہال مجرمین کہ اللہ نے مجرمین کو محلت دے رکھی ہے لاؤ جا فض اللہ اگر اللہ تعالی محلت نہ دیتے اور گرفت فرماتے تو کوئی جاندار زمین پہ باقی نہ رہتا اور کرو امہان مجرے نہیں اور اگر گرفت فرماتے اللہ تعالی لوگوں کو بس بب ظلم ان کے تو نہ چھوڑتے اوپر زمین کے کوئی جاندار ڈابا من جاندار اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم تو کرے مشرے گناہ دار تو اللہ تبارک و تعالی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 اس کا ایک جواب تو یہ ہے من ڈاٹ کام دابا کے نیچے ظالم لکھو, لکھو اگر لوگوں پہ اگر گرفت کریں ان کے ظلم کی وجہ سے تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی جاندار ظالم نہ رہے سارے ظالم مر جائیں اب تو مانا حل ہو گیا نہیں ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری گرفت نہیں فرماتے اب دیکھو دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے بدماشی ہو رہے ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ مار دیتے ہیں ظالموں کو پوری گرفت نہیں فرماتے اگر پوری گرفت فرمائے نہ تو اکثر دنیا ہے بدما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 اور تھوڑے نیک بچیں گے سمجھے تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی کیا کریں وہ ہدایت کریں نا برو کی ہدایت کریں ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آباد آب کر دیتے پھر نیکوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی کیونکہ تبلیغ کا موقع کا ختم ہو گیا بدماش کو مارے گئے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 اور کیا تجویز کرتے ہیں شرکاء تو جس طرح آدمی بیٹی کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اپنے شریک کو بھی ناپسند کرتا ہے بھئی آپ کسی مدرسے کے موت میں ہوں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس طلبا پڑھتے ہوں دوسرے جتنی غلطی کریں آپ تو سامو کر لیں یہ لیکن ایک طالبا کو کہے کہ استاد جی میں بھی وقت ہوں تو آپ اس کو برداشت کریں گے ڈلڈے مار کے بھگا دیں گے تو اپنے شریر کو کوئی نہیں پسند کرتا یہ اور تجویز کرتے ہیں واسطے اللہ کے ان چیزوں کو جن کو خود نہ پسند کرتے ہیں شرکا کو خود بھی نہ پسند کرتے ہر آدمی اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو کہ جھوٹ کیا کرتے شرک ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قیامت میں کیا ہوگا اچھا نتیجہ ہوگا بیشت میں چلے جائیں گے ایک بیان کرتے ہیں زبانیں کہ جھوٹ کو کہ تاکی واسطے ان کے اچھا بدلا ہے کیا مت میں پر مایا جھوٹ ہیں لا جرام یقینی بات ہے کہ ان کے لیے نار ہے اور وہ آگے آگے چلائے جائیں گے طلّہ لک ارس اللہ تسلی رسول صلی اللہ وسلم اے میرے ماں بھو آپ ان کی کفری یا بکواف سے غمگین نہ ہوں کسم اللہ کی بے شک بھیجے جی ہم نے رسول ترا امتوں کے تو اس سے پہلے پر مزین کی آواز ان کے شیطان ان کے اعبال کو وہ بھی اسی طرح اتراتے تھے جیسے یہ ہیں بس وہی دوست ہے ان کا کفار مکہ کا جیسے پہلے کافروں کا دوست تھا ان کا دوست بھی وہی شیطان ہے پاس پازی شیطان دوست ہے ان کا آج کے دن اور واسطے ان کے عذاب کے دردناک روی وما انزلنا کتاب فریض خاتم فریض اور نہیں دا اتاری دا ہم نے تیرے اوپر کتاب مگر تاکہ بیان کرے تو واسطے ان کے ان چیزوں کو جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں کن میں اختلاف کرتے ہیں توحید ہی کو نہیں مانتے کیا کو نہیں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 بھائی بحث کے اندر کتنی نہریں ہیں جی چار نہریں ایک پانی کی نہر دوسری کس کی نہر ہے جی دودھ کی نہر تیسری شراب کی نہر لیکن شراب و پاک ہو گئی چوتھی کیا شہد کی نہر تو ان چاروں نعمتوں کا ادھر ذکر کر دیا گیا کہ چاروں نعمتیں ادھر بھی ہیں سمجھے جی ہاں یہ چونکہ صورت है ہے نا تو مکے کے اندر شراب گاہ دی حلال تھی نا لہٰذا اس کو بھی نعمت کے اندر شمار کیا دیکھو جی گلی لکلی نمبر پانچ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی اور زندہ کیا اس کے ثواب زمین مردہ کو ان فی کا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں اور بے شک واسطے تمہارے جانوروں کے اندر مقامی غور ہے پلاتے ہیں تم کو ممافی مم بتو نہیں ان کے پیٹ کی چیزوں سے کیا پلاتے ہیں لابن خال سن یہ لابن کا منع پہلے کر دو لبان بہت خالصن سن ہے یہ کس کا مخول بھی بن رہا ہے کی قوم تو بھائی یہ دودھ جو ہے یہ جانوروں کے آخر پیٹ سے نکلتا ہے یا نہیں میں پہلے آپ کو سمجھا دوں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے نا جیسے ہم غذا کھاتے ہیں جانور گھاس کھاتا ہے تو میدا اس کو ہضم کرتا ہے سمجھے جی اب غذا ہضم ہو گئی جی, تو غذا کے اندر پھر چند چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو ہوتا ہے پاخانہ ایک ہوتا ہے پیشاب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 مطلب وہی ہے کہ وہ غذا تقسیم ہو رہی ہے کیا تقسیم ہو رہی ہے؟, ہے اور ایک حصہ کیا بن رہا ہے دھول بن رہا آپ سمجھی بات یہ نہیں سمجھی یہ ہے یہ نہیں کہ ایسے ایسے درمیان میں کوئی ہے. کی کم لابن خال نوسقی کے بعد کس کا منع کرنا ہے پلاتے ہیں تم کو لابن خالصان دودھ خالص مما کی بتوں نہیں وہ دودھ خالص جو کہ ہونے والا ہے ان چیزوں سے جو جانور کے پیٹ میں ہوتی ہیں اب سمجھ آئیے آپ غذا سے حاصل ہوتا ہے مم بین فرس و جمین گوبر کے درمیان اور خون کے درمیان ड़ु, ड़ु, ड़ु, اور یہ لبن خالص ہوتا ہے خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے تو کیا گیا جی پانی بھی آ گیا دودھ بھی آ گیا نقیر اور کھجوروں کے پھلوں سے انگوروں کے پھلوں سے بناتے ہو نشے کی چیز یہ کیا آ گئی نشے کی چیز شراس نہ سنا اور رسق اچھا رزق اچھے سے مراد یہ ہے کہ کھجور کو خوش کر دیا تمر بن گئی انگوروں کو خوش کر دیا کیا بن گئی کشمش اب دیکھو تمر اور کشمش کو اللہ تعالیٰ نے رزق حسن فرمایا ہے کیا فرمایا اور شراب کو صرف سکر فرمایا ہے رزق حسن فرمایا ہے اشارہ کر دیا گیا کہ شراب اگر کیا حلال ہے لیکن آئندہ کے لیے کیا ہونے والی ہے آرام دیسن نہیں بھارت شراب کا ذکر آ گیا بے میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں اب باقی کیا رہے گی جی؟ پانی آ گیا دودھ آ گیا شراب آ گئی باقی کیا رہے گی شاہ تو فرمایا وہ اوہار ابیلا نہ الکا کر دیا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 شہاد کی مکھی जो है ना جتنی دور بھی چلی جائے تو اپنے چھتے کی طرح فوراً آ جاتی ہے وہ راستہ نہیں بھولتی چاہے جتنی دور چلی جائے راستہ نہیں بھولتی اور پھر چھتکا بناتی ہے بڑے عجیب و طریقے پہ اس سے دیکھو نا بڑے عمدہ طریقے پہ ہے اور ان کا ایک نظام ہے اس شہاد کی مکھیوں کا ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان کے اوپر کیا کرتی ہے وہ کیا بلاتی ہے ان کے اوپر کنٹرول کرتی ہے ملکہ سمجھے جی کا اور ملکہ جب پرواز کرتی ہے نا تو اس کے ارد گرد اس کی کیا ہوتی ہے فوج ہوتی ہے پھر ان کا عید نظام ہے کہ اگر کوئی مکھی کسی بدبودار چیز کے اوپر بیٹھ جائے نا پخانے پہ تو واپس آئے تو ملکہ کے آگے پہرے ہوتے ہیں پہرے دار اس کو سونگ لیں کہ بدبو ہے تو فوراً پیش کر دیتے ہیں ملکہ کے سامنے کہ بدبو دار ہے تو ملکہ اس کی گردن بروڑ کے قتل کر عجیب <تصفح> نظام ہے ان کا دیکھو جی وہ ربو اور الکا کیا رب تیرے نے کس <تصفح> کی طرف کی طرف وہی بھون مکھی کا انتا خزیر ہدایت نمبارے خراب ہو رہا ہے نا بنانے والا تو آ جائے اور درختوں سے گھر چھتے وا یار شو اور ان مکانات سے جن کو بلند کرتے ہیں ایک مانا دوسرا مکان یہ متانا یہ ہے کہ ان درختوں سے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 یا فروج ممبتون نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے ایک مشروب شراب کا نے کہا لکھو پینے کی چیز وہ کیا ہے پینے کی چیز شاید ہے نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز کہ مختلف ہے اس کے رنگ کوئی سرخ ہے کوئی زرد ہے کوئی سفید ہے فی ہے شفا اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے شفاء تو بھائی شہاد کو پیا کرو یہ میری بھی عادت ہے میں ابھی گھر سے آیا ہوں نا تو شہد لے آیا بلکہ میں عمرے پہ گیا پھر بھی شہاد لے گیا سمجھے مولانا اسلم صاحب ہی شہاد لے گئے تھے جانتے ہیں مولانا اسلم صاحب چوکی پوری یہ بھی شہاد لے گئے میں بھی شہاد لے گیا اب اب, اب آپ کو بتاؤں کیسے مولانا اسلم صاحب شہاد زیادہ لے گئے ان کے تھیلے تھے بڑے بڑے اور بڑے بڑے کوئی کارٹون تھے ڈبے ڈبے, ڈبے. ان کی تو تلاشی لی انہوں نے واپس واپس کرو تو جی شاہ میرا تھیلا تھا گندا مندا بالکل اور اس کے اندر شاہد کا ڈبہ ہی چھوٹا تھا میں ایسے پھینک دیتا تھا مولوی شاہ لے جاؤ انہوں نے کہا مولوی صاحب لے جاؤ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گندا بندہ تھیلا اس کے اندر کیا ہوتا میں نے باب اللہ صاحب کے دیکھا میں نے کہا پوچھ پاٹ کرتے اب ان کو بھی شہاد میں پلاتا تھا وہاں ان کی شہادت تو بابا لوگ تو آدمی کو سادہ کی گزارنی چاہیے چلیے تو بابا اس کے اندر بڑی شفا ہے شہاد میں طاقت بھی ہے قرآن کہتے شفا ہے اندا فیض کا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو چاروں چیزیں آ نا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 یا صاحب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام